حضرت فرمان لگو بیاں ہو تو بھتیجا میرا رہتا ہے انہوں نے فرمایا حضرت آپ کے بھتیجے کو پیر حصہ کر دیں گے سوال ابراہیم فرمایا کیا مہم درپیش ہے تم کو اے اللہ کے کاس تو کالو کہنے لگے جواب بے شکم بھیجے گئے ہیں طرف اور لوگوں کے جو پیشہ ور مجرم ہیں مجرمین کا مانا پیشہ ور مجرم ہیں اے جیسے آج کل پیشہ ور چور ہوتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے وہ بھی پیشہ وار مجرم تھے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں نے وہ راستے بھی چھوڑ دیے دی آنے جانا ایسے برداشت جا دیے راہ گیروں کو معاف نہیں کرتے تھے کبھی پیشہ ور مجرم لیکن نور صرآ تھا منتی مقصد ارسال تاکہ ہم یہاں کے نے پتھر گھر پہلے کھنگھر میں بتا چکا ہوں نا اور کھنگر کے جو پتھر ہوں گے نا یا تو ان کے اوپر خاص نشان ہوگا عذاب کا یا نشان ہوگا کہ نام لکھا ہوگا کہ کھنگر پلان کو لگے گا یہ مسبہ متن نشان لگائے ہے نزدیک رب کے کے واسطے مشرقین کے اخراج یہ اللہ کا قول ہے پس نکال دیا ہم نے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 نمونہ تخویر دنیا نمبر دو ادھر لفظ کیا تھے جی ادھر لفظ کیا تھے جی ہاں اللہ تک خیر ادھر اور ہے وفی موسا آیا تن ادھر آیا, تن ادھر آیا تن مقدر ہے لفظ تب مانا بنے گا وفی موسا آیا تن موسا علیہ السلام کے قصے میں بھی کیا ہے جی آیات ہے کس کی جی عبرت وفی موسا آیا تو کے قصے میں عبرت ہے جب بھیجا ہم نے اس کو طرف فراؤن کے موجا واضح دے کے اور طلبہ بے رک نہیں اناد فراون پس پھر فراون بمائے ارکان ایمان لانے سے بے رک نہیں کر مانا بمائے ارکان پس پھرا فراون بمائے ارکان کیسے پھرا انل ایمان ایمال لانے سے اور کہنے لگا شاہر مجنون یہ موسا تو جادوگر ہے موجزات کے اندر اور مجنون ہے دیوانہ ہے کس کے اندر اقوال کے اندر یہ موجہ دکھاتا ہے تو جادوگر یہ باتیں کرتا ہے تو کیسی دیوانو والی باتیں سمجھی بات ساحر کس بات میں کہا بوجز نے بجنون کے اس بات میں کہا باتوں نے ہو انجام انات بس پکڑا ہم نے اس کو اس کے لشکروں کو کیسے پکڑا کہ پھینک دیا ان کو بیت دریا کے اور وہ ملامت کے کام کرنے والا تھا بفی یہ کتنا نمونہ ہے جی نمونہ ہے تخفیر نمبر تین بفی آ بھی اصل میں کیا ہے ففی آدن آیا گاؤں میں آج کے اندر بھی ایک عبرت کی نشانی ہے جب بھیجی ہم نے ان کے اوپر آندھی نامبارک مبارک ریمن آندھی عکیمنا اصل عکیم کہتے ہیں بانج عورت کو جیسے بانج عورت میں برکت نہیں ہوتی بچے کی بھی نامبارک مبارک وفی سمودا یہ کتنا نمونہ ہے وفی سمودا آیا تم چوتھا نمونہ جب کہا گیا ان کو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 کہ قرآن پاک میں ہے نا دوسرے مقام پہ پاس فی دیا رحم جاسمی وہ گھٹنے کے بعد گرے نا بس نہ طاقت رکھی کھڑے ہونے کی اور نہ تھے بدلہ لینے والے وہ قوما نو ہے یہ کتنا نمونہ ہے جی لیکن یہاں غور کرو یہاں قوم منسوب ہے نا پہلے جو تھا نا پہلے فی ہوتا تھا اس لیے ہم نے کہا وہ فی آیا تو لیکن ادھر وہ چیز نہیں یہ کیا ہے قوم نوح منصوب ہے اس سے پہلے احلک مقدر کرو بہلک نہ کوم نو بھائی ان چیزوں کو سمجھا کرو خوب سمجھ بھائی بات یہ پانچواں نمونہ ہے ہلاک کیا ہم نے قوم نوح کو سب سے پہلے انہم سبب ہلا بے شک وہ تھے قوم بڑے نا فرما اب درمیان میں دیکھو کتنے نمونے جی پانچ نمونے بیان کے مقزبین کے آگے پھر وہی بات ہے دلیل عقلی نمبر دو برائے امکان قیامت اور آسمان کا ہم نے بنایا بے آئے اپنے ہاتھوں کے ساتھ یعنی اپنی قدرت سے اور بے شک ہم لاموہ سیون وسیع القدرت ہیں یہاں منہ کا منقہ کیا کرنا ہے وسیع القدرت والا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 یہ جو مصروعات ہیں نا ان سے توحید کو بھی سمجھو اور قیامت کو بھی سمجھو بفر رو اللہ بھاگو اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف وہ تم بھاگ کے نہیں آئے اللہ کی طرف بھاگ کے ایسے بھاگو اللہ کی طرف حضرت موس علیہ السلات سلام جا رہے تھے آگے ان کو جالی موس میں لیا بڑا حکیم گزرا ہے فلسطی جالیموس اس نے کہا یار تو بندہ نیک معلوم ہوتا ہے پہچانتا نہیں تھا موسیٰ کو یہ بتا کہ اللہ تبارک بالا تیر مارے اللہ تعالیٰ کیا ماریں تیر ماریں تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے کیا خدا تیر مارے کوئی بچ سکتا ہے کوئی نہیں بچ سکا ادھر ماریں گے ادھر نہ آسمان پہ چوک سکتا ہے نہ زمین سے نہ کہیں موسا علیہ السلام نے کہا طریقہ بچنا ہے اللہ تعالیٰ جب تیر مارے نا تو اللہ کی بغل میں آ جاؤ بھائی میں جو ماروں گا تیر ادار ادار ادار تو میری بغل میں آ جاؤ ماروں گا اپنے بغل میں. خدا کی بتا یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کس میں آ جاؤ بچ جاؤ فرو اللہ بھاگو اللہ کی طرف انی لکم مینو نذیر مبین بے شک میں واسطے تمہارے اس کی طرف سے نظیر مبین ولا جلو مل اور نہ کرو تم ساتھ اللہ کے معبود اور کو توحید کے قائل بنو شرک سے بچو فرو اللہ کا کیا من ہے توحید کے قائل بنو ولا جلو کا کیا من ہے شرک سے بچو انی لکھوں بے شک میں واسطے تمہارے اس کی طرف سے نظیر مبین آپ دیکھو دو دفعہ ہے نظیر مبین پہلا نظیر مبین مرتب ہے کیس پہ اس بات پہ کیس پہ بھی کہ اللہ کی طرف بھاگ گیا توحید پہ دوسرا نظیر مبین کیس پہ مرتب ہے اور منفی پہ کیس پہ آ کہ شرک نہ کرو کزا نے کہا تسلی خاتم الانبیاء فرمایا تسلی ہے شکوائے مشرقین کا میں میرے محبوب اسی طرح نہ آتا تھا ان لوگوں کے پاس جن سے پہلے تھے کوئی رسول مگر وہ بھی کہتے ساہر ان مجنو جیسے موسا کو کہا آپ کو بھی ایسے کہتے ہیں آپ تباس ہو بھی کیا ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہو پہلے کافر بھی رسولوں کو کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے بھئی جادوگار اور مجنو آج کل کے کافر بھی کا کہ کہتے ہیں جادوگر اور مجنون یا تو ایک دوسرے کو وسیعت کرتے آئے لیکن اس کا جواب یہ دیا کہ وسیعت مشکل ہے کہ پہلے لوگوں کا زمانہ اور آج والے لوگوں کا زمانہ بعید ہے وسیعت تو مشکل ہے لیکن ایک چیز کا درے مشترک ہے ایک چیز کا درے مشترک وہ بھی بےمان اور سرکش یہ بھی بئیمان اور شرکا. سمجھے جی پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے دیکھو جی کیا ایک دوسرے کو سیت کرتے رہے پھر فرمایا یہ نہیں بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں سرکش ہیں تعاون ہیں پتولا لو تسلی اے میرے محبوب ٹھیک ہے سرکش ہیں بئیمان ہیں لیکن تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ ان کی پرواہ نہ کریں آپ ان کی پرواہ نہ کریں اللہ انہم منہ مو ان سے جانے ان کی پرواہ نہ کریں فما ان بملوم تجھ پہ کوئی الزام نہیں وہ ذکر ذکراتن ذکرات مو منی پرواہ نہ کرو تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن اپنا فریض زیادہ کرتے رہو فریضہ خاتم الم بیا نصیحت کرتے رہو پس بے شک نصیحت نصیحت کس کو فائدہ دے گی مومنین کو مومنین کا من لکھو جن کی قسمت میں ایمان ہے پس بے شک نصیحت نفع دے گی مومنین کو یعنی جن کی قسمت میں کیا ہے ایمان ہے بما خلط الم صلی اللہ علیہ بدوم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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات ڈبلو من ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ